محمد ربن صلی اللہ رسول ال عربی کا ایک محاورہ ہے کہ اذا تکرر تکرر رضا تکرر رہا ٹھیک بولا کن سا محاورہ ایزا تک کر رضا تکرر کر جب کسی چیز کا تکرار کیا جائے اس کو بار بار کیا جائے تو وہ قرار پکڑ لیتی ہے بار بار کسی کام کا آدمی کرے تو وہ اس کی عادت طبیعت بن کر اس کے لیے بڑی خوشگوار چیز بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس, کے اس کو محبت الگ مناسبت ہو جاتی ہے تو عام طور پر انسانوں کو معاشیت اس کی فجور فضولیات تیانی اس کا تکرار کرا کرا کرے اس کو اس کے اندر قرار دے دیا گیا ہے انسانوں کے باتر میں پھر اس کو حجور ماسیات داجانی خیر تماشے ہنسی مذاق گپ شپ ان چیزوں کے سب کو بار بار کر کر کے کر کے یہ چیزیں ہمارے اندر قرار پکڑ چکی ہیں ہم ان ہو گئے ہیں انہیں کے میں کرنے میں لطف آتا ہے جس چیز کو آدمی بار بار کرتا ہے اس کا کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکی کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ لیکی میں ایسا مزہ آیا ہمیں میں کہ وہ کھینچا اس طرف ہم کرنے سے تو آج چیز کا مزہ ایک دن میں ایک دن میں تو نہیں آیا کرتا اس پر کوئی محنت لگتی ہے وقت لگتا ہے اس کا تکرار کرتے آدمی وہ اندر قرار پکڑتی ہے اس کا کرنا آسان ہوتا ہے وہ عادت بنتی ہے ان کے ساتھ مناسبت ہو کر پھر اس پہ کرنے میں آدمی کو لطف آتا ہے پہلے آدمی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے تھوڑی سی محنت کر کے آمال ساجا کا تکرار کرتے کرتے بار بار کرتے کرتے کرتے اس کا اپنے دل میں قرار حاصل کر لے اس کو اپنے اندر جمال ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرما دیں گے کرنے میں لطف آئے گا ان شاء عادت آسانیاں بن جائے گی آسان ہو جائے گی علوم میں اور فضائے سرکار میں اور فضائے لحاظ میں مجاہدات کیسی بھی ہو رہی باقیات لیکن خاص طور سے فضائے حاج میں اضرت شیخ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ <تصفح> جو حدیث ہے رضا رس الہد جہاد اقبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے سرباس کرتے ہوئے پر پورا اولیاء اللہ کے واقعات لکھے ہیں وہ واقعات بہت زیادہ مشکلات اور تکالیف اور مجاہدات والے ہیں صرف ایک لوٹا اٹھا کر ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ چل ہے سہراوں میں جنگلوں میں بیبانوں میں گزرتے ہوئے واقعات میں نے اس بات سے کی ہے کہ میدان جنگ میں آدمی کھڑا ہو کر اپنے آپ کو شہید کراتا ہے اللہ کے رضا کے لیے کتنی مشکل اور تکلیف سے اپنے آپ کو ہے تو ایک مجاہدات کا طریقہ ہے اللہ طرح کے قرب کے لیے تو اس مختصہ کے لوگ جو ہیں وہ جان جوکھوں جان جوکھوں میں ڈال کر آج اردو والا کوئی نہیں تو پتا ہے کے ماورے میں کوئی کیا کہتے ہیں جان جوکھوں میں ڈال کر جان کو خطرے اور موت کے منہ میں تک لے جا کر مجاہدات لوگوں نے کیے ہوئے تو اس بات شہر میں یہ بھی لکھے ہوا ہے کہ عام آدمیوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کیا لے کس کو کر لے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا خاص معاملہ ہوتا ہے عیسا فضالے حج پڑی ہے جی؟ وہ واقعات پڑے سارے عجیب جی؟ آجی؟ و عجیب واقعات ہیں بڑے پڑھنے کے اور اس حد تک کوشش کی ہوئی ہے ہم تو کوئی ایک چالیس دن مسلسل نماز کی پابندی کی ہے ہمارے پاس کوئی رسا, نساب اور ریکارڈ نہیں ہے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے فلائیں چالیس دن سے گزارے تھے کہ ہم نے پانچ نمازیں تک یو اللہ کے ساتھ مکمل پڑھی ہوئی ہیں پہلی چائے کے لیے ہم سے نماز رہ جاتی ہے جماعت رہ جاتی ہے نیند کی نظر ہو جاتی ہے آص مذاق میں سے مصروف ہوئے کہ یاد نہ رہی بات تو یہ ساری باتیں فوج ہے سستی کے نہ کرنے کی صاحب بیٹھے ہوئے اگر صاحب یہ کتنے دفعہ جو ہے تو شربت کے بنائے ہوئے بڑے بڑے ڈرم گرائے ہیں پھر کہیں جا کر سیکھا ہے فن کو. بار بار غلطیاں کر کر کے ملا خان صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا جو پریشر ہماری جان کھا رہا ہے ہماری جان کھا رہا ہے جو چیز آدمی کی جان کھاتی ہے تبھی فی الحال کو اپنا معاوضہ کھلاتی ہے پہلے اس کے بعد میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی جان کھاتا ہے اس میں جانے پھیل جائے تو وہ اس کی کچھ دیتی ہے عالمی سطح پر جائے تو یہ ڈنڈے گیند کے کھیل والا کوئی کھلاڑی تھا نا اس کو کہ بڑا معاوضہ ملتا تھا کھیل کا ساری چیزیں ساری اس ضرورتیں مکان گاڑی بیاہ شادی ڈنڈے اور گیند سے پورے ہو رہی تھی میں نام بھی اس لیے کرتا کہ اس چیز کا اس فضول چیز کا نام بھی لیا جائے کہ آم آج ڈڈا گیند اس کے تو اس نے کہا کہ میں نے ماں باپ کی جھڑکیاں پٹائی اور اس کے لیے برداشت کی زندگی وقت کی ہوئی تھی گیند کے لیے گاؤں پڑھ رہے ہیں کم گئے جہاں کرتے کہ کر سب اس کے لیے تباہ کر لیا نہ پڑھائی ہو سکی نہ. نہ کوئی مستقبل بن سکا یہاں تک اسی گاؤں کر رہ گئے گیند نے اپنے آپ کو خدا کیا یہاں تک ایسا سیکھا کہ وہ ایسا معاوضہ دلانے لگا کہ یا شادی گاڑی مکان کھانا پینا ضرورتیں سب اس سے ہو رہی تو اس تو اس کو بطورے مشغلہ شوق پیشہ یہاں تک اس نے بطورے ایسی محبوب چیز کی اس لیے فنا ہو گیا یہاں تک اس کو اختیار کیا تب اس نے اس کو دلایا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھی ہی جانتے ہیں اجمل خان صاحب تبلیغی بزرگ ہیں ہمارے امیر بھی ہیں بچس کے انہوں نے کوئی انٹرویو کے ہو رہے تھے جس میں ان کے مشکلات ایک کافی مشکلات آئیں سلیکشن نہیں ہو رہی تھی دور سے جو پریشانی جو دعائیں جو پھرنا اور سفارشیں ایک سے کہنا دوسرے سے کہنا سارا انہوں نے کرا کے جب آئے تو میں گیا ڈاکٹر صاحب وہ فکر جو فکر فکر آ میں بیان کیا کرتے ہیں نا وہ فکر اس کو کہتے ہیں جو اس نے اپنی پوسٹ کے لیے کی فکر اس کو کہتے ہیں یہ کبھی تبدیل کے لیے کیے تو مجھے دیکھ دیکھ کر کہ رہے واقعی مجھے مجھے ہیں. فکر اس کو کہتے ہیں اور یہ میں کے جی نہیں کیے پوسٹ کے لیے کیے جی کہ پوچھ کے لیے ہے دیر کے لیے اللہ کے وہ خیر میں صبح بارے برخار کا خار کتر ہے وہ چلے پر چلا گیا تو بات کا اس نے یہ جواب دیا کہ بس اب آپ نے جو بات کہی ہے تو میں اس فکر کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کر بھائی گیا میں نے میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ چیزوں کے لیے آدمی غمگین ہو کر اداس ہو کر توڑ کر پھر کر دعائیں مانگ کے ختم پڑھا کے خیراتنگ کر کے دنیا کے لیے پریشان ہوتا ہے امتحان دن؟ دنوں میں پاس کرنے کی فکر تھی تو. کیسا غم لگا ہوا ہے ایسا غم کبھی آخت کے لیے نہیں لگا ہے ایسا غم کبھی اللہ کے تعلق کے لیے نہیں لگا ہے ایسا غم جو ہے تو وہ کھینے کے لیے نہیں لگے بس ولایت کے ہے اس کو ہے کیسا غم منزے اللہ کے لیے لگ جاتا ہے ایسا تو اگر منجے بدلہ کے لیے آدمی ہو جاتا ہے آخر کے لیے ہو جاتا ہے دینی کے لیے ہو جاتا ہے تو یہی تعلق مالا ہے معرفت ہے اور تو اس کے لیے کوشش کرنے کی دھیان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے بند کرنے کی جیسے بات شروع کی تک کر رہا تو کر رہا ہے بار بار کیا جائے اس کو اور پھر جب کرار پکڑ لے پھر کیا لطفاتا ہے وہ کرتا کرنا آسان ہوتا ہے پھر جب سارے وسائے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اور اس میں فنا ہوتا ہے پھر وہ چیز اس کو دلاتی ہے خاو گیند ڈڈے جتنی فضول چیز کیوں نہ ہو وہ اس کو دلاتی ہے. کیونکہ بہنر کا جوہر جو تھا اس کا جو کسان کا قیمتی سرمایہ جان کتنی قیمتی ہے کہ کیا گردہ ہندوستان میں ایک لاکھ کا خریدا جاتا ہے لگانے کا دو لاکھ اور خرچہ آتا ہے جانت کی قیمتی ہے اور کیا بات کہی تھی پہلے سے محنت کا جوہر ہاں جان کا جوہر محنت ہے جانت کی قیمتی ہے پہلے پھر جان کا جو جوہر نکلتا ہے وہ محنت ہے تو جان کا جوہر محنت جس چیز پر لگتی ہے وہ پھر بنتی ہے وہ پھر آدمی متلاتی سال کی محنت غلط رخوں پر لگی ہوئی ہے دنیا اور دنیا کی فانی چیزوں پر اس چیز کی قدر عظمت اس کی محبت پیدا ہوئی ہوئی تھی تو محنت کا جوہر غلط لگا تو اس کے لیے تو دلاؤ جی سال میں اٹھاؤ آپ کیسے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے کیسے آئے یہاں پر بیٹھ اسی طرح کرے میں ہاں ہاں ہاں ارے ملاقات بڑا کرے پیچھے پریشان بیٹھا ہوا تھا سپاہی مجھے پریشان ہوگی ہوا کے پاس سے بیٹھے بات اگر نہیں سمجھتے تو ہوا کے پاس سے بیٹھے آج بھی نیت کرے گا ارادہ کرے گا پھر اپنے محنت کے جوڑ کو درست استعمال کرے گا پھر اس کا ایک عرصہ اعتراض لگے گا ایک وقت لگے گا اس کے نتیجے میں پھر ایک بات حاصل ہوگی پھر اس کے ساتھ مرتب ہوں گے اس سے ایک آدھ اب آنے میں تو آنے کا ثواب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہیں آمن مسکال عضرتن خریدیں گا رہا وہی آمن مسکال عضرت جو ایک مسکال کے برابر بھی اگر نیکی لے کر آیا تو اس کو آپ اللہ میں لکھا ہوا پائے گا اور دیکھے گا اس کا معاوضہ نتیجہ اجد و صاحب سارا اس کو ملے گا تو اللہ تعالی بہت قدردان ہے کسی آدمی کی ایک نیکی کو اور کسی آدمی کے معمولی عمل کو بھی ظاہر نہیں کیا جاتا اس کو اس کو زرع کے برابر بھی ہوگا اس کو لا کر دیے دکھایا جائے گا اور ایسے زرع کے برابر شرط بھی اگر ہوئی تو بس معاف نہ موجود پائے گا اس کے ساتھ دیکھے گا اللہ کی آن کا دردانی ہے نیکی کہ ذرا بھی اس کے لیے محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے اس کا خواب ہوتا ہے لیکن اسراد مرتب ہونے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اسراد مرتب ہونے کے لیے وقت چاہیے ہوتا, چاہی ہوتا ہے تسلسل چاہیے ہوتا ہے کہ بات مسلسل ہو تو تسلسل کے بعد پھر وہ چیز آدمی پر ایک اثر مرتب کرتی ہے اس بات کی روشنی میں آپ کو بات پوچھیں ہیں تو ذکر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ نے صبح دعائی نہیں کھائی تھی نا دوسری ڈوز صبح کھانی تھی نہیں رات کو پہلی صبح جلدی میں نکلا تو ہو گیا جی جو ہے اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ جائے جو ہے اس کا عام طور پر صوفیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اور حادیز شریف میں بیان ہوا ہوا کتاب میں بیان ہوا ہوا کہ بہت بیماری بہت تکلیف مصیبت یا ادھر کے جب تسلسل ٹوٹتا ہے تو اس کی ٹوٹنے کا آدمی کے ایک دل میں ایک ہرمان افسوس اور حسرت ہوتی ہے تو لہذا وہ بات وہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اثر کو ظاہر نہیں کرتی ہے جب کسی عذر کی وجہ سے جب تسل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور اس پاس اس کو دل میں ایک قسم کا افسوس اور دکھ اور ہرمان اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو بحال رکھتی ہے اور وہ جائے غفلت کے اور سستی کے جب, جب چیز رہتی ہے تو ایک دن میں ایک درجہ اثرات کا زائل ہو جاتا ہے دوسرے دن میں دوسرا درجہ اثرات کا زائل ہو جاتا ہے تیسرے دن میں تیسرا درجہ اثرات کا زائل ہو جاتا ہے اور وہ اکثر اوقات اس ہوتا ہے کہ تسلسل کی برکت جو تھی وہ تین دنوں میں زائل ہو جاتی ہے پھر جب اگر صلاح علیہ احمد دہ جی کوئی تو بتایا ہو گیا بند ہو گیا دوبارہ شروع کیا تو وہ دوبارہ گویا کہ وہ لڑک گاڑی نیچے چڑھائی سے دور گئی تھی کو دوبارہ پھر چڑھایا تو دوبارہ محنت کرنی پڑی اتنی تو سوستی جو غفلت سے جب تو سزر ٹوٹتا ہے تو اس سے برکات تین دن کے بعد برکات کا اثر ظاہر ہو چکا ہوتا ہے اکثری اوقات تو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے دینی مجلس میں بیٹھ کر آتے ہیں کہ یہ جب جی انسان کوئی مخصوص ماحول میں جائے یا ایسے ماحول میں جائے جہاں پے دینی ہو تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اثرات جو وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا کم کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس صورت میں کیا کیا جائے جب ایسا نا مزالس سے بس سکتا ہے جانا بھی ضروری ہے کہ اب تک میں یا کسی ایسے جگہ پہ جانا ہے جہاں پر پیتینی والا محال ہے تو اور ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے کہ جب باتر پر رات مرتب ہوتے ہیں تو کچھ ہے کے بعد رنگ دو قسم کے ہوتے ہیں کو کچا رنگ کہتے ہیں جو دھونے سے دھوپ میں سکھانے سے ایک بار دو بار چند بار میں ظاہر ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ کچا رنگ ہوتا ہے اور پکا رنگ جو ہوتا ہے پکا رنگ پہ جب تک کپڑا پھٹ کر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ذائل نہیں ہوتا ہے تو فرضی تعداد اگر اثرات پکے ہو جائیں تو آدمی جس ماحول میں جہاں پر بھی جائے اب کسی اینڈ کو اپنے پانی میں گرایا تو ایک دن تک تو اینٹ کی شکل میں پانی میں نظر آئے گی لیکن کھانے کے قابل نہیں رہے گی اور چند دن گزر گئے تو گھل کر ختم ہی ہو جائے گی پکی اینڈ کو جب آپ لکھم وقت میں گرا دیں گے تو پھر سال آ سال پڑی رہتی ہے اسی پکی رہتی ہے اس کی حیثیت ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ پکی ہو گئی ہے تو ایسے ہی اثرات جب اثرات پا... اس... جب پکے ہو جائیں تو زائل نہیں ہوتے ہیں ہاں کیسے ہی ماحول میں آدمی کیوں نہ جائے اس میں زائل نہیں ہوتے ہیں ہاں کہ غبار آنا کمی اتار چڑھاؤ آنا یہ ہوتا رہتا ہے تو کوئی چیز غبار آلود ہو گئی اس پر آپ نے کپڑا پھیلا غبار ختم ہو گیا چیز پھر صحیح سالم ہو گئی پکے رنگ کا کپڑا تھا آپ نے پہنا میلا ہو گیا دھویا میل گچہ سب زائل ہو گئی اور پھر صاف ستھرا ہو گیا رنگ میں اس کا بحال ہو گیا وہ یہ ہوتا ہے اور اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے مزید کہ جو اثرات منتقل ہوتے ہیں تو اثرات ایسے ہی منتقل نہیں ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں نکبندیا خانقاہ تو ان لوگوں کے پاس بیٹھ سٹتا تھا تو بالکل جاتی لوگ اپنی جاتی اصطلاحات میں بڑے اہم ہم مسائل بیان کر لیتے تھے تو ہمارے ایک صوفی صاحب تھے ہم نے کہا کہ پتہ ہے آپ کو کہ فیض اثرات کا منتقل ہوتے ہیں فیض کے ظلمت کے اثرات کب منتقل ہوتے ہیں تو یہ سب علاقوں میں تقریباً تندور پر روٹی پکانے کا رواج تو ہے نا تندور پر روٹی پکاتے گرمیوں میں بھی عورتیں تندور پر روٹی پکاتی ہیں اور سردیوں میں بھی پکاتی ہیں جب گرمیوں میں پکاتی ہیں تو جو تندور پر جانے کا وقت آتا ہے بس طبیعت کو ناگواری محسوس ہونا شروع جاتی ہے تو تندور پر اب جائیں گے آگ جلا کر جاتی ہے ہم بیٹھتی ہے جتنا دیر وہاں روٹی پکا رہی ہوتی ہے اتنی دیر پریشان اور نرم ناگواری محسوس کر رہی ہوتی ہے اور جو روٹی پکانا ختم ہوا بس بھاگ کے وہاں سے آ کر کھنڈی جگہ پر اور بیٹھ جاتی ہے اور سردیوں میں کیسے پکاتی ہے جوں تنور کا باہر خوش ہوتے ہیں آگ جلاتی ہے پہلے تو آگ سے خوب تاپ رہی ہوتی ہے پھر تندور گرم ہو جاتا ہے روٹی پکاتی ہے اور روٹی اسے بیچ دیتی ہے یعنی چھوٹے بچے کو اٹھا کر لے کے جا رکھ کرتا ہے اور تنور پر ہی بیٹھی ہوتی ہے گرمی کا اس کے لطف اٹھا رہی ہوتی ہے پھر بزرگوں نے کہا کہ اثرات کا انتقال یہ سردی والے ترتیب پر جو روٹی پکاتی ہے اس سے, اس سے ہوتا ہے جب ایسے خوشگواری سے بھی کسی جگہ پر جائے ایسی خوشگواری محسوس کر رہا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے جب میں گواری محسوس کر رہا ہو تو اس سے افراد پھر نہیں آتے ہیں تو اس بات میں بھی مسلسل محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ظلمت والی جگہ ہے یہاں کیسے آیا نہیں آنا چاہیے تھا یا اللہ آپ کیا کریں ہم ہمیں مجبوری ہے اور ہماری اب یہ روزی کمانے کی جگہ ہے اس کا وسیلہ ہم کیا کریں تو اس طرح ناگواری کے ساتھ نہیں جاتا ہے اس کو چاہ نہیں رہا ہوتا اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا اس میں ساتھ نہیں آتے ہیں نہ تو جواب امید آ کر ناگواری،, ناگواری سے مجلس میں بیٹھے اور نہ چاہتے ہوئے اور نہ اس کو فیض منتقل ہوتا ہے اور نہ کسی جگہ کوئی آدمی اپنی نے روحانیت ناجین کو لے کر گیا اور نہواری سے مجبوری نہ اس کو ظلم منتقل ہوتی عارضی اثرات آتے ہیں عارضی اثرات آتے ہیں جو زائل ہو جاتے ہیں یہ میں اپنے میڈیکل کالج کے طلباء تھے اور سر اکرام جو بات پوچھتے ہیں ان سے میں کہا کرتا ہوں جب تو سارا دن گزار کے واپس آ جائے اور آنے کے بعد اب تجیے شکلیں نظر آ رہی ہیں بار بار آ رہی ہیں ذہن میں تو سمجھ جا کہ اب تو نے ایسا دن گزارا ہے جس میں اثرات لے کر آن گیا ہے اگر وضو کرنے سے نماز پڑھنے کے بعد ضائل ہو گئی سمجھے کہ وہ گناہ, وہ گناہ کبیرہ کا، گناہ سگیرہ کی شکل میں تھیں جو کہ وضو سے نماز سے معاف ہو گئی اور اثرات ضائل ہو گئے اس کے بعد ہی باقی رہیں تو اس بات کا اس بات کو سوچ لے اب یہ جو اسے ہوا ہے آپ گناہ کبیرہ کی شکل میں تو اسے بدنزری ہوئی ہے جس کا اثر قلب پر ایسا آ گیا کہ اب وہ حضل نماز سے زائل نہیں ہوا ہے لہذا اس نے تو بتائے بو کر کوئی ایسی ترتیب اختیار کر جس سے کہ یہ کل دھل جائے اثر زائل ہو جائے اور اندھیرا دوروں کا روشنی بھال ہو جائے صورتحال ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے کل کے بہن میں طے نہ کھائی ہو تو وہ ٹھیک وہ کہتے ہیں کل کے بیان میں طے نہ کھائی ہو تے جو ہے تو کاملین کی صحبت ان کی خدمت اور ان کی نگرانی میں کام کرنا ان کی ڈانٹ ٹپٹ سہنا اپنی تشخیص کروا کر ان سے علاج کروانا یہ طے کھانا اس کو کہتے ہیں کہ آج میں ذات کا امیدین کی صحبت پر رہا ہو جن کے کہ احوب کی بیماریوں کی باتیں تشخیص کی ہو اور اصلاح کے لیے اس کی سرزن اس ڈانٹ ڈپٹ کی ہو اور سمجھایا ہو تو یہ صورت ہوتی ہے تو جدید زمانہ ہو گیا نا کہ روٹیاں تنور پر کپڑے دھونا دوبی کے پاس ای? اور سالن جو تو مرغ مسلم روش مرغ ہو گیا سارا دن پھرو اور واپس آتے یہ سب بازار سے اٹھا کر لے ہو. تو پرانے زمانے میں تو کام تو کرنا پڑتا تھا ہم جو چھوٹے بچے ہوتے تھے تو وہ تیرہ چودہ سال کی جب لڑکی ہو جاتی تھی پھر ماں باپ کا فکر ہوتی تھی جب اس کی شادی کرانی ہے اس کو گرہست، گرہستی سکھانی ہے گھر کے کام کاج خاص کر روٹی پکانا بڑا مسئلہ تدور کی روٹی تو بڑی بوڑھی عورتیں جو ہوتی تھی وہ جس لڑکی سے بار بار روٹی گرتی تھی اور اس کو پکانا نہیں آتی تھی نا وہ سیکھ نہیں سکتی تھی تو گرو سیکھ سے اس کے ہاتھ پر مارتی تھی اس کے بعد کہتے ہیں بس ہو سیکھ لیتی کو جب گرم سیخ کی ضرورت بات پر لگتی تھی نا بس اس کے بعد روٹی پکانا پھر آ جاتی دی دی تو آج کے دور میں صرف واضح بیان جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ ہو گیا نئے دور کے لوگوں نے تو بڑے مجاہدے کیے شیخ ابلقاد نے مطالبہ کہتے ہیں کہ میں نے پچیس سال سہراؤں جنگلوں میں گزارے ہیں دوسرے بزرگ احمد یا جامدین ہم تو لگا کہ بارہ سات جنگلے میں گزارے ہیں داخل دا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ استاد صاحب سے کہا کہ ہمیں کوئی خدمت تو خدا سارے کام تقسیم ہوئے ہیں پانی لانا لکڑیاں لانا جتنے کام ہیں شاگردوں نے لیے ہوئے ہیں اب کے لیے کوئی کام ہی نہیں بڑا رضا کرتا, رہا کرتا رہا. پھر اس طرح ہے کہ میں جب شاہ کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہو ہوں تو اس وقت ہے گڑا پانی کا بس میرے ساتھ جا کر رکھایا تھا ٹھیک ہے تو جاتا آتا جاتا تھا پانی پہنچاتا تھا, پہنچاتا تھا. ایک دن ذرا سے اس وقت کی میں کوتاہی ہوئی ایسے وقت آیا کہ استاد صاحب نے دروازہ بند کر دیا تھا تب داخل ہو گئے تھے وہ یہ باہر رہ گیا گڑا پانی کے اندر نہیں رکھا ساری رات کھڑا رہا ہوا تو حاجل کے لیے استاد صاحب جب اٹھے تو پانی کی طرف آئے پانی کا ہی نہیں ہے انہوں نے پانی نہیں آ اس نے باہر سوال نہیں کیا گیا پانی لیے میں کھڑا ہوں تو اللہ دوبارہ کھول کر پانی اندر کیا اور اسی وقت پھر دعا مانگی بس گیا مسئلہ حال یا بغیر پڑھے اللہ نے کتابوں کے کا دے دی وہ تھوڑا بہت پڑا تھا بس وہی کافی ہوا مجھے کیے لوگوں سے؟ والے سے پوچھا نا کہ کلنگی مرغے کو پڑھائی کے لیے تیار کرنے کے لیے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں بادام کے دن کھلاتے ہوتے ہیں گوشت کتنے دن کھلاتے ہوتے ہو ہو پھر جو ہے تو لڑائی والا دن اس کو کتنا بھوکا رکھنا ہوتا ہے پورا ہو ہے تربیت کا اتنا نام ہے پلنگی مرغوں کو لڑنے کے لیے تیار کرنے میں تین مئی دو پانچ بروز منگل تین مئی دو ہزار پانچ بروز منگل ربیور اول چورہ سو ہجری ربیور اولا چورہ سو ہجری